مدری چینل کے ناظرین الحمد اللہ سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تلا علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں امام اہل سنت کی سیرت کی کچھ جھلکیاں سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے امام اہل سنت رحمت اللہ تلا کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہوئی ہے بلا شبہ دنیا کے کروڑوں مسلمان آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے والیحانہ عقیدت رکھتے ہیں آپ کی اتباع کرتے ہیں آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا علیہ کی محبت جو دلوں میں اللہ تبارک وطر نے پیدا فرمائی اس حوالے سے اور دوسرا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا علیہ کو علماء عرب ہوں یا علماء اجم ہوں یعنی عرب کے علماء ہوں یا عرب کے علاوہ دوسرے علماء ہوں انہوں نے جہاں بہت سارے القابات آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے بیان فرمائے وہیں آپ رحمتہ اللہ تعالی کو ایک لقب مجدد کا دیا گیا کہ آپ چودہویں صدی ہجری کے مجدد تھے مجدد کیا ہوتا ہے اس کے کارنامے کیا ہوتے ہیں اس کو بیان کرنے سے قبل میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو مجدد کس بنیاد پہ کہا گیا اور اس سے قبل اس سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت دلوں کے کی اندر کیوں ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بنیادی جو دو وصف تھے وہ کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کو مجدد بھی کہا گیا ایک بات تو جو ہم پیچھے بہت مرتبہ سنتے ہوئے آگئے امام اہل سنت کا جو علمی مقام تھا جس نے علمائے اجم کے علاوہ علماء عرب کو بھی شستر کر دیا تھا حیران کر دیا تھا کہ کس قدر اللہ تبارک پطر نے آپ کو علمی مقام تتا فرمایا ہے بنیادی طور پر جو امام اہل سنت کا ایک وصف ہے جس کی بنیاد پر آپ ساری دنیا میں مشہور ہوئے اور مشہور ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے وہ ہے آپ رحمت اللہ تلا علیہ کا عشق رسول کہ آپ نبی کریم رعف الرحیم علیہ افضل الاسلاطی والتسلیم سے فالیحانہ محبت کیا کرتے تھے اور یقیناً بالیقین یقین آپ کی جو محبت تھی وہ درجہ عشق تک بلکہ عشق کے بھی اعلی درجوں پر پہنچی ہوئی تھی محبت کا جب غلبہ ہو جائے بہت زیادہ جب کسی سے محبت ہونے لگے بندہ بے اختیار ہو اس میں تو اس کو عشق کہتے ہیں اور عشق کے پھر درجے ہوا کرتے ہیں کوئی کسی کو کم عشق ہوتا ہے تو کسی کو بہت زیادہ عشق ہوا کرتا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے یقیناً آپ کے دل میں جس کی یاد رہا کرتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی امام اہل سنت جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے اس کو بیان کرنا یہ ہم جیسے کم علموں کے لیے ممکن نہیں ہے ہم صرف کچھ باتیں ہی ایسی بیان کر سکتے ہیں کہ جو امام اہل سنت کے کچھ عشق کو ہمارے سامنے ظاہر کرتی ہیں ورنہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا یہ فرمان ہے کہ خدا کی قسم اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں تو اس میں ایک پر لا الہ اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا یعنی دل پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام موجود ہوگا آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے عشق میں فنا تھی آپ فنا پھر رسول کے درجے پر قائم تھے اور یہی وہ چیز تھی یہی وہ بات تھی کہ جس نے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کو یقیناً امام اہل سنت بنایا ہے اسی وجہ سے آپ اہل سنت کی آنکھوں کے تارے بنے آپ اہل سنت کے سر کے تاج بنے اس لیے کہ آپ حضور علیہ اصلاط و سے غائب درجے کی محبت کیا کرتے تھے میں کچھ باتیں اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا اور اللہ کرے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت یہ موجے مارنے لگے حضور علیہ کی محبت ہر وقت بڑھتی رہے جیسا کہ امام اہل سنت نے یہ اشاد فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق حضور علیہ اللاط اسلام کی محبت یہ ہماری جان ہے اور فقط عشق ہمیں جو حاصل ہوا ہم اسی پر اتفا نہیں کریں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے اندر روز بروز اضافہ ہوتا رہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کی اس دعا کو قبول فرمایا اللہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے صدقے میں امام اہل سنت کے عشق کا ایک ذرہ ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے سب کچھ حقیقی طور پر قرار پائے امام اہل سنت رحمت اللہ ان کے تصور میں ان کے خیالات میں ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہا کرتی تھی آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فراق میں حضور علیہ السلط وسلم کی یاد میں اکثر غمگین رہا کرتے تھے غم زدہ رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہلیہ بے اختیار پکار اٹھیں کہ یا وہی بڑی مشکل کا معاملہ ہے بڑی آزمائش ہے بڑے افسوس کا قرب کا مقام ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں واہ کوہ واہ کو لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ میں کل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملوں گا یعنی yani اس دنیا سے رخصت ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا آپ کے صحابہ سے ملاقات کروں گا یعنی yani دنیا سے رخصت ہونا یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے امام اہل سنت کے اندر یہی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم سے ملاقات کا حد درجہ اشتیاق رکھتے تھے حضر علیہط اسلام کی یاد کے اندر غمگین رہا کرتے تھے آپ کے سوچ میں کیسے حضر الاصلاط اسلام رہا کرتے تھے آپ امام اہل سنت کے اس شعر پر غور کیجئے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب وجد میں آ کے اے جانے بےتاب اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمارے منہ کے اندر شہد نایاب یہ گھل جاتا ہے یعنی حضور علیہ السلاط اسلام کا نام آتے ہی ایسا لگتا ہے کہ منہ میٹھا میٹھا ہو گیا ہو اور پھر یہ تو ایک بات ہو گئی کہ حضور علیہ السلاط اسلام کا نام لیتے ہیں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اب تصور یہ دیکھیے کہ امام اہل سنت کے ساتھ تصور کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلاط اسلام کا ہم نام لیتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے انگوٹھوں کو چومنا حضور الصلاط کے نام پر انگوٹھی چوم لینا اپنی انگلیاں چوم کر آنکھوں سے لگا لینا یہ ایک الگ بحث ہے حضور السلاط کی عقیدت میں محبت میں یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے باقی رہا کہ جب بھی نام محمد آتا ہے تو آپ امام اہل سنت کا تصور دیکھیں کہ امام اہل سنت کیسا تصور کر رہے ہیں کہ ہم محمد جب بولتے ہیں تو اوپر والا ہوٹ میم کی ادائیگی کے وقت نیچے والے ہوٹ سے لگتا ہے یعنی ہوٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور یہ دو مرتبہ ہوتا ہے محمد دو دفعہ میم آیا تو دونوں دفعہ ہمارے ہوٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو گویا کہ حضور علیہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے ہوٹ جو ہے یہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو چون لیا کرتے ہیں اب یہ لاکھوں ہزاروں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی بہت سو کے سامنے آیا ہوتا ہے اور بہت سارے فضائل بہت ساری برکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لکھی گئی ہیں لیکن ایسا تصور کس نے پیش کیا ایسا سوچتا کون ہے یہ وہی سوچتا ہے کہ جس کی جان جس کا ذہن جس کا تصور ہر وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ امام اہل سنت کی جان تھی حضور علیہ السلاط اسلام کی ذات امام اہل سنت کا محور تھی آپ کا تصور تھی آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ ہی میں دنیا سے مسلمان گیا یعنی فقط ذات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کو میں نے مانا ہے جس کو میں نے جانا ہے میں نے ان کے غیر سے کام نہیں رکھا یعنی فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا تو جو حضور علیہ السلام اسلام کو ماننے کا تقاضا ہے جب اس کو میں نے پورا کر لیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لانے والا صحابہ کو بھی ماننے والا اہل بیت کو بھی ماننے والا حضور علیہ السلاط اسلام کو صحیح طور پر ماننا ایسا ہے کہ سب کچھ مان لیا اور حضور کے غیر سے میں نے کوئی کام نہیں رکھا جب ایسا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا ہوں دنیا سے مسلمان ہو کر رخصت ہوا ہوں کہ اصل ایمان ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہے بہت ساری باتیں ہیں امام اہل سنت رحمتہ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے امام اہل سنت فتح رضویہ میں ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نام یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام تو دل کا وضو ہے یعنی جب حضور علیہ اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو گویا کے دل ہمارا پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے جبکہ عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کس قدر عقیدت رکھا کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دو بیٹے ہیں اور دونوں بیٹوں کا نام میں نے محمد رکھا حتٰ کہ آپ کے بھتیجوں تک کا نام بھی آپ نے حضور السلاق اسلام کے نام پر محمد رکھا یعنی خاندان میں چونکہ آپ کی ذات ایک مرضے تھی جس کی طرف رجوع کیا جاتا تھا تو بچوں کا نام عام طور پہ بڑی ہستیوں سے رکھوایا جاتا ہے تو لوگ جب خاندان کے افراد آپ سے رجوع کرتے تو آپ ہر بچے کا نام محمد رکھا کرتے تھے خود جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا بھی پیدائشی نام محمد رکھا گیا کیونکہ آپ تعلق ہی اشاک کے گھرانے سے رکھتے تھے عاشقان رسول کے گھرانے سے رکھتے تھے تو پیدا ہوتے ہی آپ کا جو نام تھا وہ محمد رکھا گیا آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو پیار سے امن میاں کہا کرتی تھیں والد ماجد آپ کو احمد میاں کہا کرتے تھے اور دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا تھا تاریخی نام آپ نے اپنا المختار رکھا تھا لیکن آپ کہتے اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ تھے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جگہ جگہ آپ نے اس کا اظہار کیا ہے آپ کی مہر کے اندر بھی بعض اوقات جو دیکھی گئی ہے اس میں بھی عبد المصطفیٰ لکھا ہوتا ہے اسی طرح امام اہل سنت اپنے ایک شعر کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے یعنی اے رضا تجھے خوف رکھنے کی ضرورت نہیں کہ تو ابد مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے تو آپ اس قدر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو آپ عبد المصطفیٰ کہا کرتے تھے جیسا کہ امام حاکم مستدرک میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور ان کا خادم تھا یعنی ان کا غلام تھا ان کا خادم تھا اور خادم ہوں تو اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ کہا کرتے تھے اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد رکھا کرتے تھے آپ کی تھی آپ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے روز عید ایک اعلی درجے کا بیش قیمت یعنی انتہائی قیمتی مینا اپنے سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتا ہوں یعنی ہر سال میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی طرف سے ایک بیش قیمت اعلی درجے کا مینڈا یہ قربان کیا کرتا ہوں یہ ایک سوچ ہے مدنی سوچ ہے ایک بہترین سوچ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں اس طرح کی سوچ نہیں پائی جاتی یہ امیر علیہ سنت کا ایک احسان ہے امام اہل سنت کا ایک طرز امیر علیہ سنت نے عام کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرنی ہے آپ کے نام پر کوئی چیز خیرات کرنی ہے تو پھر وہ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے آپ فرماتے ہیں میری لسنت اس کی تربیت دیتے ہیں کہ جب ان کی طرف سے نیاز کی جا رہی ہے محفل نات کے اندر تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ودیمے کے اندر تو آپ اعلیٰ سے اعلیٰ دیشے بنا رہے ہیں لیکن جب نیاز کا موقع آتا ہے نات خانی ہوتی ہے اس میں نیاز کھلانے کا موقع آتا ہے تو پھر آپ معمولی سا جو ہے وہ کھانا پکوا لیتے ہیں اور وہ کھلا دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہی مدنی سوچ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جب نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو سب سے اعلیٰ و ارفا چیز وہاں پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر ان کے لیے صدقہ و خیرات کرنی ہے یعنی ان کے ثواب پہنچانے کے لیے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں لیکن ہم اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح کریں کہ آلہ سے اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدقہ کریں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے کے اندر ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے کہ وہ زمانہ تھا کہ جو انگریز کی حکومت کا زمانہ تھا اور بہت سارے ایسے فرقے موجود تھے بہت سارے ایسے افراد موجود تھے کہ جنہوں نے کھلے عام اللہ تبارک پہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر واضح پستاخیاں کی ہوئی تھیں اور یہ ایک باقاعدہ سازش کے طور پر معاملہ تھا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو تجدیری کارنامہ ہے بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے افراد کا ایسا ناطقہ بند کیا کہ آج وہ عبارتیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں تفریقی کے اندر بٹے تھے امام اہل سنت کی اس جد و جہد کی وجہ سے امام اہل سنت کی اس محنت کی وجہ سے وہ تمام کی تمام عبارتیں آج وہ لوگ چھپانے پر مجبور ہوئے اور وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کی جا سکتی کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول عزب وجلّہ و, و صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی توہین کی گئی ہو امام اہل سنت سے یہ عرض کیا گیا کہ جب اب اس طرح کی کتابیں لکھتے ہیں تو وہ جن کا آپ رد لکھتے ہیں وہ آپ کو بہت بری بری گالیاں دیتے ہیں آپ کو بہت برا بلا کہتے ہیں امام اہل سنت نے ہیں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی بڑی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اولا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر پڑا جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ تھا کہ کفار کی مذمت میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجب سے حضور علیہ السلاط اسلام پر جو تان و تشنی کرتے ہیں اس سے غافل ہو کر میری طرف متوجہ ہو جائیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو برا بھلا کہوں اگر یہ اس پر راضی ہیں کہ میں ان کا رد کرنے کی وجہ سے ان کا رد کر رہا ہوں تو یہ مجھے برا بھلا کہیں اور اتنی دیر تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی توہین سے رکے رہتے ہیں حضور علیہ اللہ کی توہین سے باز آ جاتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس پر بس نہیں کرتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ آبا و اجداد کے جو علماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی اگر ان کو بھی اگر گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں تو اگر آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اور ان کے والدین ان کے آبا و اجداد کی عزت اس طرح محفوظ رہتی ہے تو ہماری عزتیں ان کی عزتوں پر قربان ہیں یہ بھلے مجھے برا بھلا کہتے رہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے لہذا میں ہمیشہ ان کا رد کرتا رہوں گا تاکہ اگر انہوں نے برا بھلا کہنا ہے تو مجھے برا بھلا کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی طرح کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے اسی بات کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی اپنے ایک شعر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی عڑے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی وجہ سے ساری دنیا کے علماء کا مرجع بنے ان کی نظروں کے اندر آپ کا مقام و مرتبہ بڑا اور یہی وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا آپ کے علم کے اندر برکتیں ہوئیں اور اسی وجہ سے آپ کو مجدد کا لقب بھی دیا گیا اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ کے سارے کمالات سارے مقامات یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا صدقہ تھے خود آپ فرماتے ہیں آپ نے جس طریقے سے محنت کے ساتھ علم حاصل کیا ہے اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر بیان کی تھیں کہ امام اہل سنت کا ذوق مطالعہ کیسا تھا جب آپ رحمۃ اللہ تلا علیہ مروجہ علم سیکھنے لگے اور حساب کے بنیادی قاعدے آپ نے سیکھ لیے آپ حساب کے اندر کس قدر ماہر تھے اس کا واقعہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو تھے ان کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو اپنا مسئلہ حل کرانے کے لیے جرمنی جا رہے تھے لیکن امام اہل سنت کی بارگاہ میں سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ تعالی کے کہنے پر حاضر ہوئے اور سارا کا سارا مسئلہ جو ان سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لینے کے باوجود حل نہیں ہو رہا تھا امام اہل سنت نے منٹوں کے اندر بیماری کی حالت میں اس کو حل فرما دیا تھا بہت زیادہ ماہی تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی حساب کے اندر محدس اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میری دنیاوی تعلیم بہت اچھی تھی اور وراثت کے جو مسائل تھے یعنی تقسیم جو وراثت کرنی ہوتی تھی اس کے جو مسائل تھے وہ عمومی طور پر امام علیہ سنت کے دارالختہ میں مجھے دیے جاتے تھے یہ اعلیٰ کے شاگرد ہیں کہ میں ان کو حل کرتا تھا فرماتے ہیں ایک مرتبہ سولہ بطن یعنی سولہ نسلوں تک کا ایک مسئلہ آیا کہ سات سولہ جو ہے وہ نسلیں چل چکی تھیں ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی وہ تقسیم کرنا تھا اب اس میں بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے کہ جس کا انتقال ہوا اس کے بچے پھر اس کے بعد ان کے بچے ان میں سے کن کا انتقال ہوا کتنی اولادیں تھیں یہ سارا پہنچتے پوچھتے سولہ بطن تک یہ مسئلہ پہنچتا تھا مودی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مودی ہند رحمتہ اللہ تعالی کہ میں صبح سے شام تک اس مسئلے کو حل کرتا رہا اور یہ صبح سے شام تک بھی حل کر لینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو اس طرح کے وراثت کے مسائل کو جانتے ہیں میراث کے مسائل کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان کو ملانا ان کو بار بار چیک کرنا یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے اس میں برحال ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح سے شام تک اس مسئلے کو حل کرتا رہا اور پھر اس کے بعد میں اس مسئلے کو لے کر امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس وقت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلاڑے وضو فرما رہے تھے میں نے کہا کہ یہ سولہ وطن کا مسئلہ تھا وہ میں حل کر کے لایا ہوں آپ فرماتے ہیں مودی سعظم رحمتہ اللہ تلاڑے کہ امام علیہ سنت نے فرمایا کہ تم نے فلاں کو اتنا دیا ہوگا فلاں کو اتنا دیا ہوگا فلان کو اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو, کو, کو اتنا اس طرح بیان کرتے کرتے کرتے امام علیہ سنت نے جو سولہ نسلوں کے سولہ پیڑیوں کے ورثا تھے سب کا بتا دیا کہ اس کو اتنا حصہ ملا ہوگا مودی ساعظم رحمتہ اللہ اتنا پریشان ہو گئے حیران رہ گئے کہ جس مسئلے کو میں صبح سے شام تک حل کرتا رہا اور میرا حساب جو ہے وہ ان کے درمیان مشہور تھا کہ میری دنیاوی تعلیم بہت اچھی تھی جس مسئلے کے لیے میں نے صبح سے شام لگا دی امام اہل سنت نے وضو کرتے وہ سارا کا سارا مسئلہ ایسے ہی حل کر دیا تو اس قدر امام اہل سنت کو حساب کتاب کے اندر یعنی حساب کا جو فارمولے ہوتے ہیں اس کے اندر مہارت حاصل تھی لیکن آپ نے صرف چار قاعدے اپنے والد گرامی سے سیکھے تھے مزید جب آپ اس حوالے سے پڑھنے لگے تو آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ تم قرآن و سنت کے اوپر احادیث سے طیبہ پر ہی غور و فکر کرتے رہو اس کا علم حاصل کرتے رہو باقی یہ جتنے بھی علوم ہیں تمہیں بارگاہ رسالت سے ادا کر دیے جائیں گے چونکہ آپ کے والد گرامی خود ایک سچے آشی کے رسول تھے جن کا تذکرہ بھی ہم پیچھے کر چکے ہیں تو انہیں کا فیض امام اہل سنت کو پہنچا آپ کے دادا ایک آشی کے رسول تھے ان کا فیض آپ تک پہنچا تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا عربی ایک زبردست عاشی کے رسول تھے اور یہ فیضان آپ کو حضرت اسلاط اسلام کی بارگاہ سے ملتا رہا پیچھے ہم ہرمین طیبین کا سفر امام اہل سنت کا سن کر آئیں آپ دیکھیں کہ ہر مقام پر جہاں تعظیم و تقریم ہو رہی ہے بڑے بڑے علماء ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں امام اہل سنت کی زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہوتا ہے کہ یہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایتیں ہیں کہ ان انعظیم ان بڑے بڑے علماء کی آنکھوں کے اندر میری قدر و منزل کو پیدا کر دیا ہے کہ یہ اس طرح ادب و احترام کر رہے ہیں ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ سارے جو مقامات نصیب ہوئے وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے نصیب ہوئے ان شاء اللہ کچھ باتیں مزید آپ کے واقعات اش کے رسول کے حوالے سے اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت کے مجدد ہونے کے حوالے سے مجدد کا معنی بھی انشاءاللہ تبارک و اگلے سلسلے میں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے رب العزت وعلا ہم سب کو امام اہل سنت کے صدقے میں حضور علیہ اصلاط اسلام کا سچا عشق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و ہمیں ہماری نسلوں کو امام اہل سنت کے مستق پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تڈا علیہ وآلہ وسلم